یعنی اس میں باقاعدہ تخصیص کی جا رہی ہے علوم کے اندر ایک وہ دور تھا امام غزالی کا امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگوں کا وہ نابغہ اثر شخصیات تھی ایک ایک شخص علم کا سمندر ہوتا تھا ہر فن مولا ہوتا تھا ہر فیلڈ ان کے پاس ہوتی تھی لیکن آج ایک تو فیلڈ اس کے طرح بڑھ چکی ہیں جس کی کوئی حد نہیں پھر اس کے بعد ان کے اندر تخصیص کا جو سلسلہ چل پڑا ہے हुँ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے باقاعدہ کہ بھئی ایک ادارہ ہے اس کے اندر یہ بھی ڈالو یہ بھی رکھو یہ بھی رکھو جو ان کے مقاصد ہیں ایک عمومی حکم مسلمانوں کا علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک الگ بات ہے ہر کوئی ادارہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے علم دین کی تحصیل کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر یہ علم دین ہونا ضروری ہے لیکن ایک شخص مثال کے طور پہ دنیاوی دیگر فیلڈز کے حوالے سے ٹریننگ دیتا ہے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے لینگویج سینٹر ہے تو ہم ی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں یہ بھی شامل کرو चीक. میں اس حوالے سے مطلب یہ کہ سمجھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک نوجوان جو صرف اسکول پڑھا پھر کالج یونیورسٹی پھر, پھر اس نے آگے فیلڈ میں وہ گیا اور وہ دین کی طرف بالکل اس کا میالان نہیں ہے हم. اگر آپ وہاں پر اس کی دینی ضرورت کے لحاظ نہیں رکھیں گے हم. وہ دین کہاں سے سیکھے گا صحیح. تاریخ اسلام آپ ضرور رکھیں لیکن ایک چھوٹے سے چیپٹر کے طور پر ورنہ آپ تاریخ اسلام سکھا کر کیا ایک آدمی کی عبادات کو درست کر سکتے ہیں بھی نہیں. کیا اس کی عقائد کو آپ درست کر سکتے ہیں جی है خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ ضرورت کس چیز کی ہے اخروی حوالے سے جبکہ ہمارا ایک مسلمان معاشرہ ہے اس کے بنیادی احکامات ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے کیا اسے آخرت میں اعلیٰ درجات نہیں چاہیے کیا اس کو جنت نہیں چاہیے ہمارا اصل منزل منزل آخری منزل تو جنت ہی جنت ہے صحیح تو اس لیے یہی ہونا چاہیے کہ آپ یہ غور و تفکر کریں کہ ہمیں اپنے اس دینی جو سلیبس کو کس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی سے نکلنے والا نوجوان کم از کم اپنی ضرورت کے مسائل کے سلسلے میں خود کفیل ہو جائے ٹھیک یہ yes, اس طرز پر ان مسائل پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ وہ جتنا حصہ دین کا سیکھتے یا پڑھتے ہیں اسے کل تصور کرنے کے بعد آبجیکشن کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں اور دینی مدارس میں پڑھنے والوں کو ایک الگ مخلوق تصور کر کے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا خلا اور ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے مولوی کی لکیر آ جاتی ہے باقاعدہ جی ہاں ایک ایک دار... وہ تو ایک یقیناً وہ تو بالکل ہے ظاہری بات ہے اور ناظرین بات یہ ہے کہ دیکھیے ورنہ یہ جو چار سال سے ہم یہ پروگرام شہری ٹائم پیش کر رہے ہیں لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں برملہ آ کر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا یعنی گویا وہ چیزیں جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز روزہ حج زکت اس کے مسائل یہ سب جو چیزیں بنیادی تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں جن لوگوں کو معلوم ہے وہ یا تو باقاعدہ علم دین حاصل کرتے رہے یا ان کے گھروں میں ایسا ایٹماسفیئر ان کو میسر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ یہ جان سکیں جو لوگ آتے ہیں کیو ٹی وی پر سوال کرتے ہیں تو ایک کیو ٹی وی کو ایک یونیورسٹی کا درجہ دے رہے ہیں ایک مدرسے کا درجہ دے رہے ہیں یہاں پر ایک ان علماء کو ان مفتیان کرام کو ایک ٹیچر کی حیثیت سے لے رہے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیچ کریں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے کرنی چاہیے اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ کیا کریں اگر سوال نہ کریں سوال کرنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو سوال جس بارے میں کیا جاتا ہے وہ بات پہلے نہیں آتی لیکن بعد میں سوال کر لینے سے پوچھ لینے سے وہ بات آج آیا کرتی ہے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں لیکن وہ لکھا ہے کتابوں میں بھی کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے تو وہ انسان سوال کرنے سے وہ چیز سیکھ لیتا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو کوشش جو ارباب اقتدار ہیں جو اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اس حوالے سے کوشش کریں ضرور نہ ضرور حج حج زکار اس کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنائیں اس کے مسائل کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنائیں اور جو لوگ یقیناً اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور طرح اختیار نہیں ریار نہیں رکھتے وہ کم اتنا اختیار اختیار تو ضرور سیکھتے کہ وہ کم, کم از کم اپنے گھروں میں اب بچوں کو یہ مسائل سکھائیں اور ان سے, سے انہیں آگاہ کریں کہ کس طرح سے کیا کیا ہونا چاہیے ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور, اور کہاں کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی باہد محمود بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے جی شیخ صاحب جناب سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم دو بھائی ہیں ہم اور ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں ہم ہم ہماری والدہ کو ہمارے والد صاحب نے تین سال کی عمر میں طلاق دے دی تھی اچھا ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ اب ہم والد کے ساتھ نہیں رہتے والدہ ہماری وفات آ چکی ہیں اچھا اچھا میرے بھائی جو ہیں وہ ذہنی طور پہ معذور ہیں ان کا بیٹا ہے بیٹا ہے وہ بھی ذہنی طور پہ معذور ہے کاروبار کی ساری کی ساری دیکھ بھال میں کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب میرے سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کو اس کے گھر کا نظام چلانے کے لیے زکات دے سکتا ہوں اور میں کیا اگر میں اس کو واضح کروں تو بہت سارے گھر کے معاملات صحیح ہوتے ہیں صحیح کیا میں ان کو زکات دے سکتا ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ حالت کفر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور تو کیا ان کو یہ اصال صاحب وغیرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں تو دیکھیں یہ قرآن کی بے شمار آیات کا نچوڑ ہے مفہوم ہے کہ کافر جو ہے حالت کفر میں کوئی مر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ثواب کہتے ہیں اس اخروی انعام کو جو کسی نیک عمل کے جواب میں مرتب ہوتا ہے صحیح تو اگر کوئی کسی کافر کو اصال ثواب کر رہا ہے تو گویا وہ قرآن کی ان آیات پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے جن میں کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ لہٰذا اس لیے فقہ نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے دعائیں مقصرت کی یا اس کو اصال ثواب کیا تو یہ خود ایک کفر ہے تو لہٰذا بہن کو اشتناب کرنا چاہیے دعائیں تراوی اگر نہیں آتی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں اردو میں دعا کر سکتے ہیں کوئی بھی ذکر الہی کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہوتا بھائی نے کہا کہ افطار میں روزی کی تحقیق نہیں ہوتی مختلف مقامات سے چیزیں آتی ہیں تو ہم کیا کریں हुم. اس میں وہی شرع اصول ہے اور بہت ہی بہترین اصول ہے کہ جب تک آپ کو ہنڈریڈ یہ معلوم نہ ہو हुم. یہ جو سامنے میرے ہاتھ میں کھجور ہے یہ حرام کا پیسے سے لی گئی ہے हुم. تب تک آپ کے کھانا بالکل جائز تو اس لیے ہمیں تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی ورنہ تو یہ شادی بیاہ میں جو کھانے کھلائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی تو تحقیق ہونے چاہیے نہ افطار کی کھجور کے بارے میں <laughs> بھائی کو زکات دینا شرن بالکل نیز ہے جبکہ وہ مستحق ہو اور یہ واضح <laughs> واضح کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں <laughs> دل میں زکات کی نیت ہونا ضروری ہے زبان سے آپ اسے گفٹ تحفہ ہیبا عیدی وغیرہ کہہ کر دے سکتے ہیں صحیح ایک اسکالر <laughs> شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جائز ہے حالات نکل نہیں جی ہلو آپ کی آواز آ رہی فرمائیے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں ایمسٹرڈ سے شائق بول رہا ہوں جی شاہد ایمسٹرڈم سے شائق شائق جی فرمائیے جی جی سر آپ کو ہماری طرف خواجہ اقبال کی طرف سے اور اعجاز بٹ صاحب کی طرف مفتی صاحب اور آپ کو وہ بہت سلام پہلے جی بہت شکریہ خواجہ صاحب کو اور بٹ صاحب کو ہماری طرف سے بھی سلام ٹھیک ہے ایک کل ہم آپ کو کال کر رہے ہیں کوشچن یہ ہے سر کہ کل کے بارے میں وہ شراب کے بارے میں تھا جی کہ اگر وہ کوئی ہماری دکان ہو یا ہم سیل کر رہے ہوں یا وہ سپر مارکیٹ ہو کھانے کی بھی چیزیں ہوں اور یہ ایسی چیزیں ہوں کیونکہ ہم اس میں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں سے اگر ہم حاج کرنا چاہیں عمرہ کرنا چاہیں یا زفات دینا چاہیں تو وہ قبول ہو سکتی ہے نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ محمد علی سوہر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یہ شرف حاصل کر رہے ہیں دل میں ہو یا تیری گو اللہ بارک اللہ ایک آنر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تسلیم بھائی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں مسز احمد اور آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہیں لیکن آپ نے صحافیوں کا شروع کیا ہے کے ساتھ وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت شکریہ اور آپ سب کو وہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال ہے اگر یہ مفتی اکرم صاحب جواب دے سکیں تو پچھلے کہ وہ بہت مطمئن کر دیتے ہیں زکوات سے ریلیٹڈ ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ زکات جو ہے وہ دینے کے لیے اگر جتنا بھی میرے پاس سونا تھا وہ گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے کس طرح سے دینا ہوگا کہ کتنا ٹائم تھا اس ٹائم کے حساب سے اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ زکاط کس پر لگ سکتی ہے اگر کوئی بہن ہے میری اور ان کے ہسبینڈ ہیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ پڑھ رہا ہے لیکن اگر ان کے ہسبینڈ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ریگولر تو کیا ان پر لگ سکتی ہے اور اسی طرح اگر میرے ہسبینڈ کی بہن ہے ان کے دوسری شادی ہوئی ہے لیکن ان کے ہسبینڈ کام نہیں کرتے ان کا ایک بیٹا جوان ہے وہ جاب کر رہا ہے تو ان دونوں <تص Nikanuar> مطلب سچویشن ان پر زکوت لگ سکتی ہے یا نہیں اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زکوات شاید پراپرٹی اور جو چیزیں ہوتی ہیں تو گھر جو اپنے استعمال میں ہوتا ہے اس پر زکوات ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح اگر پاکستان میں جیسے ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں اپنے استعمال کے لیے ہم لوگ کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں جس پر سوچتے ہیں کہ کبھی گھر بنانا ہے وہاں پر اپنے رہنے کے لیے تو کیا اس پر زکوت ہوگی یا نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب جی ہاں ایک یہ سوال کیا تھا کہ یہ شراب سپر مارکیٹ ہے شراب بھی اس میں سیل کرتے ہیں دیگر حلال چیزیں بھی ہیں हم. تو اس کے پیسے سے حج یا کرنے کی شرح حیثیت کیا ہوگی हم. تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کوشش تو کرنے چاہیے کہ وہ شراب سیل نہ کریں کیونکہ हم. ہماری شریعت میں اس کو مال تصور نہیں کیا جاتا اگرچہ سابقہ شرائع میں یہ مال تھا لیکن جائز نہیں ہے لیکن یہ پیسہ خالصتاً حرام نہیں کہلائے گا لہٰذا اگر اس سے یعنی دیگر چونکہ جائز چیزیں بھی ہیں اس لیے دونوں چیزیں مل کر اگر آپ اس پیسے سے حج یا عمرہ کریں گے تو ہو تو جائے گا لیکن افضل اور اولت صورت یہ ہے کہ جب آپ شراب خدا نہ ناخواستہ کو سیل کرتا ہے اس کا پیسہ علیحدہ رکھ لیں اچھا اسے دیگر پیسے میں نہ ملنے دے اور خالصتاً حلال مال سے وہ کرے گی اس کے بارے میں نے بھی فرمایا کہ کسی سے جو شخص صحیح روزی کماتا ہے اس سے قرضہ لے لے اور اس سے حج کر لے اور یہ پیسہ جو ہے مکس روزی والا یہ اس کو قرضہ اتارنے کے طور پر دے دے اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا صحیح چوری ایک اور پھر کوشچن آیا تھا کہ کیا شوہر کے پیسے اس کی بغیر جگہ چوری کرنا اور پھر مختلف مقامات پہ خرچ کر دینا شرم جائز ہیں کہ نہیں ہیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہے نان کی تعریف تین چیزوں پر آئے گی ایک رہائش دوسرا کپڑا تیسرا کھانا پینا थीक. اگر شوہر یہ تین کام کر رہا ہے हुँ. تو بیوی کو بغیر اس کی اجازت کے ایک پیسہ لینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا اچھا ہاں اگر نہ نقطے میں وہ کوتا کر رہا ہے سوکنا نہیں دے رہا گھر کا کھانا پینا اس کو فراہم نہیں کر رہا لباس نہیں دے رہا हुँ. تو پھر جتنی مقدار میں وہ لباس لے سکتی ہے یا کھانے پینا لے سکتی ہے اتنی مقدار میں اس کی بغیر اجازت لینا بھی جائز ہے हुँ. اب یہ چوری نہیں ہے بلکہ اپنا حق استعمال کرنا ہے اچھا یہاں پہ دو کنڈیشنز دیکھیے جائیں گے یہ حق کا استعمال اور بھی جگہوں پہ ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی مالک ہے یہاں جاب کرتا ہے اور وہ اس کا حق اس کو پوری طرح نہیں دے رہا ہے اور اس میں سے جو ہے نا تھوڑا سا مسئلے میں فرق ہو جائے گا اس میں فرق اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ ہم یہ پوچھیں گے اس امپلائی سے کہ آپ نے پہلے کوئی تنخواہ پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مثلا ایک بات صلاحیت آدمی ہے اس سے تنخواہ چاہیے تھی پچاس ہزار थीक لیکن थीक مجبوری کی بنا پر انہیں کام تیس ہزار دیں گے ही تو ही تیس ہزار پہ راضی ہو گیا اچھا ٹیلنٹ اس کا ایسا ہے اور کام بھی ایسا ہے کہ پچاس ہزار اس کو ملنے چاہیے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیس ہزار مزید میرا حق ہے تو میں چوری کر لوں وہ چوری کہلائے گا اچھا ہاں کیونکہ وہ پہلے کم پر رضی ہو چکا ہے थीक لیکن بیوی بی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے وہاں پہ وہ مسئلہ ہوگا تین ایک مختصر سبق فہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تعظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب سے ہم بات کر سب دے رہے تھے جی مفتی صاحب دیکھیے میں نے کوشچن کیا مگر امریکہ سے کہ ان کا سونا گم گیا ہے تو کیا گمے ہوئے سونے پر زکاط بنے گی کہ نہیں بنے گی اگر تو اس سونے میں پورا سال گزر گیا تھا اور گزرنے کے بعد پھر وہ گما ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مال ان کے پاس نہیں ہے اچھا, تو اچھا پھر تو زکات معاف ہو جائے گی ٹھیک اس لیے کہ جب زکات بن جائے اور پھر کل کا کل مال ہلاک ہو جاتا ہے تو زکات سات ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ سال پورا نہیں گزرا تھا تب گما تب بھی نہیں ہوگی یا سال تمام ہونے کے بعد سونا تو گم گیا لیکن اور اس کے علاوہ مزید مال تھا جو سونے کے ساتھ مل کر نصاب کی تکمیل کر رہا تھا اور سونا گم ہو جانے کے بعد بھی نصاب کے برابر کچھ مال بچا تو اس کی زکاط نکالنی ہوگی بھارت سونے کی زکات ساخت ہے ٹھیک دوسرا زکوٰۃ کس کس کو یہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا پوچھا کہ بہن کو دے سکتے ہیں نند کو دے سکتے ہیں کہ نہیں ان دونوں کو اگر یہ مستحق ہیں تو زکاط بالکل دی جا سکتی ہے ٹھیک زکات کس مال پرین کا مکان ہے ایک پلاٹ لیا ہے رہائش کے لیے آسان پرائز بانڈ وغیرہ روپیہ ہو کیش یا ہر وہ مال جس کو خالص تن بیچنے کی نیت سے خریدا ہو ٹھیک ہے وہ اگر چیزیں ہوں گی تو ان سے زکاط ہوگی یا اگر رہائش کا مکان یا جو رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے نہ وہ سونا نہ چاندی نہ روپیہ نہ پرائز بانڈ نہ اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا لہٰذا اس سے زکوات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب علماء کا ادب اور احترام معاشرے سے ی بندے کے ساتھ بھنا فرماتا ہے سے ہاتھ حاصل ہوتا ہے صحیح. پھر احادیث کے مضامین سے یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سلام. نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا عالم کی صحبت اختیار کرو ہم. یا پھر طلب علم کا ارادہ رکھو اس طرح علم کی طرف رغبت دلانے کے لیے احادیث کے مضامین میں ذکر آیا صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علماء کرام کا احترام علم کی فضیلت یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو یہ اوساف ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اب اگر بالفظ کوئی شک عالم سے دور ہوتا ہے علماء کا احترام ختم ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری نہ یہ کہ فضیلتیں اس سے دور ہوتی ہیں بلکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ علماء کی توہین انتہائی سخت گناہ کبیرہ اور پھر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بے شمار و بال کا باعث بن جاتا ہے صحیح مولویوں کی तो तो तो ایک تھوڑا سا میں مزید اسی کے اندر ایڈنگ چاہتا ہوں ہم اس کو دو جہتوں سے دیکھتے ہیں کہ وقار علماء کیوں ختم ہو رہا ہے عوام کی طرف سے اور خود علماء کی کردار کی طرف سے عوام کی طرف سے جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو گھروں میں تربیت کا فقدان ہے پہلے دور میں علم اور علماء کی تعظیم کا تصور بچوں کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا آج اس کے مخالف عمل ہو رہا ہے اگر اخبار میں ایک داڑھی والے نے کوئی جرم کر لیا تو سب کو دکھاتے ہیں دیکھو داڑی والوں کا کارنامہ یہ ہے تو شروع سے ہی بچوں کے ذہن میں ایک نفرت سی اور ایک دوری سی پیدا ہوتی ہے اور دین داروں کے لیے ایک عجیب سا منفی تصور ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے صحیح پھر علم دین کو تو آن تو ہے ہے پھر باہر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ دین سے دوری کا جو ماحول ایک ٹہوتا چلا جا رہا ہے لہذا جب ایک بچہ جانے گئے نہیں کہ علم کا کیا مرتبہ ہے کیا مراتب ہیں اور اس کا حامل ایک عالم اللہ کی اور اس کے رسول کے بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے تو کیسے اس کی تعظیم اور اس کے مطلب جو توقیر ہے وہ اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگی صحیح. پھر اس کے علاوہ یہی بات کہ ہر داڑھی والے کو ہم عالم سمجھتے ہیں चीज़. حالانکہ ہر داڑی والا عالم نہیں ہے کسی نے بالکل صحیح کہا کہ دین میں داڑھی ہے داڑھی میں پورا دین داخل نہیں ہو گیا ہے صحیح تو یہ کہ اگر وہ داڑھی والا باہر کو غلط کام کر رہا اسی کردار اگر منفی ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تمام علما قسم کے ہیں جیسے سارے مولوی ایک جیسے صحیح ہیں. صحیح تو وہ غیر عالم ہے وہ ایک ایک عام آدمی ہے اور صرف اس کی خطا ایک عالم کی خطا کے برابر نہیں ہو سکتی اور اس کی خطا کو عالم کی خطا کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے ہیں یہ تو ہے عوامی معاملات یا اسباب ہیں اب علما کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے بعض اوقات اخلاقیات کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک عالم کو ایک وقار اپنا قائم رکھنا چاہیے وہ, وہ قائم نہیں رکھ پاتا صحیح. اس میں ہمارے میں اس کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ ہمارے مدارس میں اخلاقی تربیت کا بہت فقدان ہے کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں لیکن باقاعدہ طالب علم کی جو ایک باطنی تربیت کا اہتمام ہے جو ہم ہم ہمارے سابق اکابرین کے مدارس کا خاص حصہ ہوا کرتا تھا اس کا فقدان ہے نتیجے نکلتا ہے جب ایک عالمی دن باہر نکلتا ہے اس کی چونکہ تربیت نہیں ہو پاتی تو اس کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس دوران اس سے ایسی غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں جس کی بنا پہ اس کا امیج گر جاتا ہے مثال کے کی طور پہ فارغ ہوا تو ایک بہت مالدار آدمی ہے میں آپ کے قریب جاتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لوں میں آپ سے نوکری کی طلب کروں گا میں انسان, میں انسان تو ہے نا? مطلب صحیح یہ ضرورت بھی ہوتی ہے یہ بھی کہ لالچ ہے ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ایک فطری تقاضہ ہے کہ جب ایک دیندار آدمی اس طرح دب کر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والے کے دل سے اس کی عزت اور احترام میں کمی ضرور ہو جاتی ہے لوگ پیشکش ضرور کریں گے حضرت آپ حکم فرمائیے کوئی ہمارے لائق خدمت ہو تو صحیح اور جس دن یہ خدمت بیان کر دی گئی اس دن حضرت نظر نہیں آئیں گے <تصفح> مسئلہ یہ ہوتا ہے صحیح صحیح تو یہ چیزیں تربیت کا تقاضہ کرتی ہیں دونوں مل کر یہ تمام نتائج نظر آ رہے ہیں صحیح صحیح ایک کونت شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم <تصفح> جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام ہیلو جی ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا نکوبر انڈیا سے بات کہہ رہا ہوں جی سدیکی صاحب ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا ہیلو ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سدیکی صاحب ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے بند کر دیا ہےکم السلام جی اب فرمائیے میں فوٹ بحیر رنڈمان نکوار انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے رم عید کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے مولانا صاحب خطبہ دعا پڑھتے ہیں خادشوں اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد لمبی تفریح کے ساتھ اردو میں دعا پڑھتے ہیں اچھا میں ایک احکاظات ہو رہے ہیں یہ خودے کے پاس جو دعا ہوتی ہے یہ ناجائز ہے اچھا اس بارے میں جھلک کو روشی ڈالنے کے بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب بات کر رہے تھے علماء کے ادب کے حوالے سے علماء کردار کے حوالے سے یہ جملہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں مولوی کو مطلب سارا دین جو ہے اس کا ذمہ دار ایک مولوی کو قرار دے دیا جاتا ہے ہر انسان پر دین تو اتنا ہی ہے شریعت کے احکامات سب کے لیے ایک جیسے ہیں ایسا رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے دیکھیں مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات فرما دی اب آپ نے دوبارہ پوچھی میں عرض کروں کہ پہلے عالم کی مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے ان مقام کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے ہمارے یار یہاں یہ چیزیں پڑھانے کے بجائے بتانے کے بجائے مختلف ہیروز سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے پلیئر سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے ان کے فضائل بتائے جاتے ہیں ان کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے آپ دیکھیں ہیروشپ شپ کیا چینج نہیں ہو گئی حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے صحابی کن نجوم لیکن آج ہمارے سٹارز کون ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارے ہیروز کون ہیں تو ہم نے چونکہ اپنا بالکل رخ ہی بدل دیا سوچ کا عمل کا نتیجہ ایک مختصر سبقف کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ نات کی طرف چلتے ہیں حافظ محمد علی سوربرد ہمارے ساتھ ہیں اللہ خود کیے کے ہیں جا بادام ند کی دیتے ہیں ردا د श्री <laughs> They <laughs> ناظرین ایک کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں میرا نام آشیہ کریم ہے جی جی فرمائیے بہن جی آپ کو سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام, علیکم السلام علیکم اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ تراجی کا میں دیکھتی ہوں بہت شوق سے اور بہت شکریہ سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی بہت اور میرے تین چار سوال ہیں پہلا تو زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکات کے جو ہے وہ صحیح حفتار مطلب کون لوگ ہیں اگر کسی کے گھر میں جیسے ٹی وی یا پھر کوئی مائکرو ویو یا موٹر سائیکل وغیرہ یا اور کوئی ڈیکوریشن کی مہنگی چیزیں جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی ہیں لیکن حالات ان کے اچھے نہیں ہیں تنخواہ سے ہی جیسے گزارا ہوتا ہے مشکل سے ٹھیک ہے ان کو زکات دی جا سکتی ہے یا جیسے اگر ان کی بیٹی جو ہے اس کے پاس مطلب اپنا کچھ ایسا نہیں کچھ سونے کی چیز نہیں اس کو جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں وہ اپنی مرضی سے اپنی والدہ کو دے دیں ٹکاٹ کے پیسے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ڈالر میں اگر زکاعت ادا کرنی ہے تو وہ پاکستان بھیجیں گے تو وہ اس کا جو ہے ریٹ جو ہے نا وہ ڈفرینس ہو جاتا ہے وہ کم پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ کس طرح سے مطلب کی جائے گی بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ <سلام> اگر انتظار کر سکیں تو ہم بس آپ ستر کی اسپیڈ سے ہم نبے کی اسپیڈ سے سہری کرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں بس یوں سمجھئے کہ یوں گئے اور یوں آئے